الله الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيد الانام وعلى آله وصحبه الكرام أعوذ بعفو رب اللازم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وقال الطائفه من اهل الكتاب آمنوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكْفُرُوا آخِرَةً لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ من تب الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يسعدون على النبي يا أجه الذين آمنوا قلو اس علیکہ یا سیدی یا رسول اسپلادو سلا ملکیا سیار ولاسکیا ہبی پو میرے مخلص دوست نلحاج، غلام علی صاحب وسطی حافظ علی جلال پور شریف والد گرامی مرحوم مغفور مقبول ختم شریف پہلی پہلی کو پہلی قلخانی شریف ہے دے موقع عظیم الشان اجتماع بلایا گیا اسملہ شروع کارو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ حج اللہ شان حاجی صاحب گرامی مرحوم و مغفور اور میرے ادارے دے فاضل مدرس اور مفتی مولانا محمد نظیر احمد صاحب چشتی دے صالح ثواب اور قلخانی دے موقع دوکے ناشیز نے جس مسئلے اور جس موضوع جناب جگہ کے کو کرنا ہے اس مسئلے اور موضوع انومان ہے ہماری تبلیغ اور دوسروں کی تبلیغ میں فرق دی تبلیغ اور دوسرا دی تبلیغ چ فرق ہے اس میں جناب دے گے صرف اور صرف اس مسئلے واسطے قرآن حکیم فرقان مجید اور دنیاوی مشاہدات شواہد چاند پیش کرانگا بس <سلام> یعنی اس موضوع اس بات آستے تمام دلائل قطعی یقینی ہوں گے انشاءاللہ <سلام> <سلام> دوستو اللہ دوستوں جتنے بھی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں سب کا کہ اصا دین ایمان محفوظ کرنا دین ایمان دے تبلیغ کرنے دیمان کی حفاظت تبلیغ کرنا ساریا یہ ہوئی کہ اصا دے دین دیمان محفوظ کرنے تبلیغ کرنے دے, دین ایمان دے تحفظ تبلیغ کرنے یہ سب مگر اور سڈا بھی وہی دعو ہے کہ اصا دین ایمان محفوظ کرنا چاہتے ہاں ایک اور بات ہے کہ اسا نال وضاحت دے طور یہ بھی رکھنے ہاں کہ دین ایمان اور عزت محفوظ کرنا چاہتے عزت دلز کی زیادتی یہ دوسرے کو نہیں لبے گی ساڈا دعوی لوکان دے دین ایمان اور عزت دی حفاظت دے تبلیغ کرنے اور دوسرے دعوی کرتے کہ لوکان دے، دے دین اور ایمان دے محفوظ کرنے دے تبلیغ کرنے یہ تقریباً جیسا تقریباً ایک جیسا ایک, ایک لفظ دے فرق تو بغیر باقی دعوی جیسا کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ مگر دوستو اس دعوے حقیقت ہو سچا ہونا او کس کا دعوی سچا ہے اور حقیقت کس کا دعوی جھوٹا ہے اور خلاف حقیقت ناچیز موضوع اندر جناب میں معلوم ہو جائے حفاظت کرنی یہ دعوی ہر کسی کا اس دعوے کے اندر کون سچ ہے کون جھوٹ ہے ایس موضوع کے اندر بالکل واضح ہو دوستو حفاظت کسے بھی شہ ہو گئے. دشمن تو ہونی اس چور تو ہونی کسی نو محفوظ کرنا چاہو گے تو اس چیز دے دشمن تو شہ محفوظ کری تھی چوراں تو دشمن کو دین ایمان اور عزت دے دشمنا کو دین ایمان اور عزت نو محفوظ کرنا ہے ہر کسی کا دعوی ہے کہ میں دین ایمان محفوظ کرنا چاہتا یعنی دین ایمان دے لڑا اور دشمنہ کو بچانا چاہتا سڈے دیمان سے عزت کا دشمن اور چور آمد. آمد. آمد. ایسا خود نہیں فیصلہ کر سکتے فیصلہ صحیح اللہ نے فرمایا سبحان اللہ کا قرآن دسے دین ایمان دور تو دشمن مخالف ہوں اپنے دعے سچا وہ ہونا جا چوران کا پیاز اللہ ساگ نے عزت کا چور ہے دشمن ہے سن خبردار فرمایا جڑا انہوں چوران کو نو خبردار کرے گا سمجھو اپنے دعوے سچا ہے جڑا ان چورا کا خیال کرے جنہوں اللہ باغ نے دین ایمان تجت کا چور دسے دشمن دس ہے سن خبردار فرمایا جہڈا ان چورا تو لوگ نو خبردار کرے گا سمجھو اپنے دعوے سچا ہے جہا ان نانی نا او لینا وہ جو چوٹا ہے بہ لکھ زبان دے دعوے کرے میں ایمان بچاو آیا دینا ہوں اص اللہ دے پاک قرآن تو پوچھنا کہ پرور سندس سن دین ایمان عزت کے دشمن کون سڈ دین ایمان عزت کے چور کون نے کون کاتل نے سڈے دین ایمان عزت کے پروردگار اللہ دے قرآن نے دوستوں خلاصہ دس دینا پھر آیات تے کریما تلاوت کراگا اللہ جل نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کسے جگہ وہابیاں دا نام نہیں لیا شیوں دا نام نہیں لیا اور وہابی شیعان دی زبان چاکھیا جاوے یعنی اونا دے زعمِ باطل دے مطابق آکھیا جاوے گمانِ فاسد دے مطابق آکھیا جاوے اللہ نے سنیا دا نام کسے جگہ تنی لیا کہ شیعان واقع ہوئے اے شیوت و اڈے دین ایمان دے قاتل سنی نے سنیا دا واقع ہوئے وابی دے شیعان نے شیعان واقع ہوئے وابی نے کسے دا نام نہیں اللہ نے لیا پران موجود فرقان حمید دے اندر اللہ پاک نے دے دین ایمان نام چورا دام ہے دس دا نام دس ہے منصوبے مختلف بنا بنا کے سازشا چالا بنا بنا کے مختلف دے کے نام دے دین ایمان عزت دے لٹن آستے وقت مصروف رح اللہ جد دس ہے تو دو کائنات کائنات دو دشمنا دا نام لیا جگہ جگہ ترانے مجید دے اندر ایک یود ایک نسارا حافظ بیٹھے ہو میں پوری دنیا نو چیلنج کر کے کہ رہا ہاں پوری دنیا دے اندر کسی جگہ دے کوئی مائی دال نہیں وخا سکتا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہوئے اب وابی تو اڈے دین دے دشمن نے شیعہ تو دین دے دشمن نے وہ شیعہ و وابیوں سنی تو آڑے دین دے دشمن نے کسے تھا تھے قرآن نے نہیں فرمایا قرآن جتے بھی دسیہ ہے فرمادہ یہود نصارہ تو اڈے دین دے دشمن نے اور اے تو دین ایمان نو عزت نو ختم کرنا اس تے مختلف منصوبے جوڑانے چہما وقت مصروف رہن دے می ہوں آپ سمجھ آ جانی مختلف طریقے مختلف حربے بنادیا رہنا منصوبیاں منصوبہ ہمیشہ سوچ دیا رہنا اور فکری عملی ہر لحاظ نہ ہو. ہر لحاظ نال مصروف رہنا پوریا کوششاں مسائیے خبیسا مصروف رہنا کہ ایس طریقہ اگر ایس طریقے حملہ ہونا کھو لیں گے اس طریقے حملہ ہونا ایمان کھو لیں گے اس طریقے حملہ ہونا عزت برباد ہو جائے گی اس طرح کے منصوبے جوڑدیا رہنا کوششوں میں مصروف رہنا اللہ نے صرف دو خبیثاں دا دسیا ہے ایک یہودی ایک نصرانی میری گل سمجھ آ رہی ہے ہن جیڑا انہاں دو دا نام منبراں نہ لوویں کوئی بھابی کے پیچھے پیار دے شی پیار ہو بریلوی پیچھے پیار ہو پیچھے پیار ہوئے سن چورا دے نام لین چکر گی ہے ہن سب پہلا میں تیسرے سپارے آل عمران دی آیت نمبر بہتر آیت نمبر بہتر دی تلاوت اس اللہ اسک نے یہود نسارا دیکھ عجیب سڈ دین ایمان دی چوری کرنے اور اسنو قتل کرنے اور اسنو ختم کرنے دا ایک عجیب و غریب منصوبہ دسیا ہے کدی ممبر سے نہیں سنیا ہونا میں موضوع سیالکوٹ ضلع سی پیش موضوع جڑا یعنی پیش کیتا نہیں لیکن آیت اس آیت دا موضوع اتے پیش کیا سیالکوٹ ضلع دے اندر ایک فوتکی دے موقع آیت اے کریمہ تیسرا سپارا سورت ہے آل عمران آیت نمبر کن ہے کنا بہتر ہوں وا خبیسا خبیسا منصوبہ سازی ویکھو اور منصوبے ویکھو کہ وہ منصوبہ کی ہے ایڈا لانتی منصوبہ ارشاد عبانی وجہ اللہ سونا فرماندہ اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب دے ایک گروہ ایک جماعت ایک تنظیم نے کیا آپ علیہ و تسلیم دے دور دے اندر جس وہی والے اتر رہی سی سرکار پاک دی راز شریف ایمان دے سب تو وڈے محافظ موجود سن اس وقت اہل کتاب نے ایک تنظیم ایک جماعت تم من اہل کتاب تو من اہل کتاب سڈیا تقریر سڈے بیان فلسفیانہ نہیں ہوں اللہ دبیاں دے دے انہوں کے دے خادمہ پاکیاں واگ سا ہی ہوں موٹے لفظ اللہ دے قرآن نے پڑھ رہا وا کوئی چوری نہیں کر رہا سورت بھی دسیئے سپارا بھی دسیا آیت بھی دسیئے پرور د فرما کال ایک جماعت اہل کتاب کی یہ کہنے لگی کی مینو بلدی انزلا اللین منو وجہ نہ جو دا دین اتریا ہے اس دین د تسا ایمان لیاو سب صبح, صبح دن دیہ اس مان لیا وہ قبول کر لو مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو وقت فرو آخرا شام دن بدلے وقت بدلے وقت فرو آخرا کافر بن جاویا جاو جا. جے اسلام چھڑ دیا جے چھڑ دیا جے وہ تھو تے مسلمان ہوئے سو شام نو پھر چڈ کیوں جے انکار کیوں کیتا جے پچھن گے آخر وجہ سے پوچھنے گے ہوں تصا دسنا دی نقص ای بے لاہ لاہم چلو پکے جڑے مومن ہون گئے حضرت صدیق اکبر و گئے وہ تو تے ہاتھ چ نہیں آنے لگے جڑے نئے مسلمان نے کچے کچے لوگ نے اہم یار جی ہو چل یہ واپس آ جان گے اے کافر ہو جان گے یہ شاق پی جان گے آخر کتاب سن پچھلے دینا جانا سن پچھلیا کتاباں جانا مسلمان ہوئے سن کا ہو مطلب ہے کوئی واقعی سڈے دین کے اندر خامی ہے کوئی سڈے دین کے اندر کمی ہے کوئی نسخ سی کوئی عیب سی کوئی غلطی سی کوئی جھوٹ سی تاں ویخ کے کافر ہو گئے نی اللہ د قرآن نے سورت آلے امران دور امران دم بہتر دے اندر دے سے او مسلمان ہو انہیں لانچیاں جی جماعت بھی ہے جے جی بندے بھی ہے جہبیس جی نے کہ تر کرنے آپ مسلمان ہو کے پھر کافر ہو نے اللہ اللہ سڑ پروردگار دگار ان خبرساں دے منسوبے ان نے منصوبے جوڑنے خاص قسم کا انتہائی خطرناک منصوبہ جوڑنا کی مسلمان ہو پر کھے واسطے اسلام نسند کر کے نہیں نو کافر کرنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ڈیل لانسی توجہ نہیں فرمانے رن دے کمینے بھی یہ اسلام قبول کرو کیوں تاکہ نو کافر کر کے لاؤ اللہ سونا حق بولن تو شرما نہیں گبر نہیں اس موٹے لفظ دس دالکت آل کتاب کا ایک گروہ یہ کہتا ہے آئی کتاب کنہوں کتاب کہ بولو نو دیا نو وہ آلے کتاب نے اللہ فرمانا لا وا کالا یہ نہیں فرمایا وا کالا تو میرا شیار وکالتم مینار کتاب <الْكِتَاب> یہ نہیں فرماتا وکالت ملر وہاں اور یہ نہیں کہتا اگر کوئی دوسرا اس پر ایمان رکھے تو یہ نہیں کہتا کہ میرے سننی آ نہیں وکالت ختم کتاب رب دا دشمن کو سخت دشمن ایڈا کمینا دشمن بھئی مسلمان ہونے کافر کرنے واسطے جاؤ کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھو کادے واسطے پڑھو اس واسطے نہیں کہ ہمیں محمد پاک سے پیارا ہے اس واسطے نہیں اسلام سچا اس واسطے نہیں کہ ہمیں پسند آ گیا اس واسطے نہیں کی سچائی نے سانوں مجبور کیا ہے اتنا بھوک زور عناد یہ مسلمان کافر مطلب پڑھتے اعتماد نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے وہی چال لے کے تے آئے ہو تو پرانی چال بولو دے اونا دے منصوبے جہ شیطانی ہیں او حضور کو بعد ودے نے گٹے نہیں ودن واسطے اما عائشہ سیخا پاک کا فرمان سنانا صحیح سبحان اللہ سید اما ایشہ پار فرمایا نے اسما ستل یہودیت نسلانیت لمبا رسول اللہ سل ہوشما لمبا روپ یا رسول اللہ صلہ ہو رہا وسلم و جب اللہ کا حبیب دنیا تو تشریف لے گئے اما ایشہ پار نے یہودی سر چکل کملی والے دب کے رو منصوبہ سال چور دوی سن اللہ پاک وہی یہ سال سن وہ خوشیا منصوبہ جوڑتے سن پر ونتی گار نے وہی اپنے حبیب حبیب دس دے جانا حبیساں اپنے بحالے اپنے شہروں کے اندر اپنی اپنے علاقے چھٹ گئے اپنے پیلیاں میں بیٹھ گئے یہ منصوبہ جوڑیا کہ مسلمان ہو وہ لیکن کافر کرنے پوچھیں گے کیوں مسلمان کیوں ہوا سی سر کیوں ہو گیا ہے ہو گئے منصوبہ وہاں اپنے گھر لیکن اس منصوبے اللہ نے چھپن دیا سی اللہ نے قرآن لگ منسوبہ بیان ہو رہا آفا والی ہو گیا بالکل سادہ بیان ہے مان لو دسو سادہ نہیں کیڑی شے سمجھ نہیں آ رہی اچھا بڑا چیلنج پوری دنیا نو چیلنج کوئی مائی دلال اس نور پہ ٹھکرا کے ویکھے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کوئی حافظ بیٹھا ہوے مینوں قران دی کوئی ایت پڑھ دے جتھے لکھیا ہوے اوے شیعہ شیعہ تواڈے کافر کرن دے منصوبے جوڑ دے نے اوے بھابی تواڈے کافر کرن دے منصوبے جوڑ دے نے اوے بریلوی تواڈے منصوبے کافر کرن دے منصوبے جوڑ دے نے کسے اک دا نام وکھا میں اک نہیں کئی تھاوناں دے یہودیاں دا نام وی وکھاواں گا عیسائیاں دا نام وی میری گل سمجھو مسلمان ایڈے بولے لمبو ہائے ہائے ویخو اما عشا سبدیقہ بصیرت آپ فرما رہی ہیں لما یا رسول اللہ مولڈیا نئی قرآن حدیث نظر نہیں آوایت صحیح سنت سابت نہ میں زبان بٹا دوسرا لما توفیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحودیت نسرا فرمایا پرمایاما ایسا نے جد رسول اللہ دی وفات ہوئی وصال شریف تو بعد یودیت عیسائیت نے سر پٹیا اٹھو ہوں اٹھو دا محافظ محمد سی وہی سی بندے جو سوچا گے جو بناو گے جو دسا گے جو چلان گے انہوں خبردار کرنے والا کوئی نہیں تو سڈے آپے منصوبے پورے سڈیا سازشا ساری کاما کامیاب ہو جان گیا کوئی خبردار کرنے والا ہوا تو انہوں بچنگ انہوں چلے محافظ توجہ ہے کوئی ضعیف دلیل میرے کو نہیں ہونی کوئی کمزور گل نہیں کرا گا تھکے بکے ہو جاؤ گے حقائق کل دیں اور فرق محسوس گا کہ یار واقعہ تن اگر محافظ ہینس دی مانتے پتا چل جائے گا اچھی بولو اللہ اکبر اخباروں کبھی اللہ ہو اخباروں اللہ ہو اخباروں کبھی پاک سن لئے منصوبہ بھی سن لیا انہوں دا ایو کی منسوبہ دسیا گل سمجھو چلو منصوبہ انہوں نے دسیا اس وقت جوڑیا جن اللہ نے قرآن دسیا انہوں منصوبہ جوڑیا کی اسلام قبول کرو کافر کرنے کے لیے اسلام قبول کرو کافر کرنے کے لیے رہا کفر تی اتوں تو قبول کرو کافر ہو جے اسلام اسلام ڈول کب سی بڑے دے یہ مارتا ہے اور ہے ای دی شکتی کوئی دی نرم بڑا دا ہے باقی ٹھیک نہیں لگنا چور دا ہاتھ کٹنا یہ چاہ نہیں دی تو اپنا دن چڈ بھن کے آخر یار گل جب ان کو کوئی نہیں محلہ بنا دوسرے لا لوگ اللہ یار کی آواز دبا دیتی جی یار کی کر دوستو آئیے کا کو سبحان اللہ ایسا کریم نے کافرانی کافر کتاباں دی زبان نہیں سر آئے یہ سارا دی زبان دے اسلام نہیں دکھا نہ کھایا جائے اعتماد نہ کرا اسلام پرسوں کی کرنا چاہتے ہیں چند دن بعد کی کرنا چاہتے ہیں اندر دم سوبہ کی آج اب سے اعتماد نہ کرے بچوں سرماؤ جاسر زبان دے اسلام لیا ہو بھروسہ نہیں کر سکتے ان سلام نہ سمجھی دکر بانی ہوفر کتاباں سلام کرفر زبان دل آہد نسارا دی زبان د اسلام آسیا جے نہیں دکھایا جی اعتماد نہ کریا جے خبر کیڑا اسلام پرسوں کی کرنا چاہتے نے چند دن بعد کی کرنا چاہتے نے اندر منصوبہ کی شاعتماد نہ کرایہ جیڑا دن توجہ فرما جے کافر زبان اسلام لیا بھروسہ نہیں کر سکتے او اسلام نہ سمجھی وہ کو دوکھا ہونا کوئی چکر بازی ہونی اس طرح کافر کتاباں اسلام کافران دیا کتاباں جی اسلامی یاد آوے یود نسارا دیا کتاباں جے اسلامی یاد آوے اللہ کافر فرما جیسے آیا مسلمان سچی دسو یہ گل سمجھ نہیں آئی ابھی سارا جڑے اسلام تھڈو پورا قبول کر لے کافر کرنے اانتی اپنی تعلیم چ اسلامیات رکھ دین وہ مسلمان کرنے ہونی یا بدو اللہ کے قرآن سے ایمان اٹھا لیتی ہے قوم اس کا یہی حال ہوتا ہے بولو بولو اچھی آواز اکبر اللہ اللہ اکبر واہ با اقبالا اللہ د قرآن نمجن آیا دسیا وہ جاننے آیا سی اللہ کے قرآن نو تو ان شرارت نو جانا سے فرمندہ اور یہ اہل کلی کا نظام تعلیم اور یہ اہل کلی کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف دا جواب کسی کو لیا جے جنہ بھی ہزار کا مجمہ بیٹھا نا جن ہزار کا مجمہ بیٹھا یہ لینا کسی جی, جی دسو پروفیسر صاحب دسو ڈاکٹر صاحب دسو ماسٹر پتا ہے سورت آل عمران سپارہ تی، تیسرا اور آیت نمبر بہتر میں کیا مضمون ہے اللہ نے کیا بیان کیا ہے وہ بھاگنے لگے تو قرآن اس کو پکڑ کر بٹھاؤ اور قرآن لیا اور سامنے رکھو کسی کا ترجمہ کھول لو چاہے شیعہ ہو چاہے شیع بابی ہو چاہے سنی ترجمہ کسی کا کھول کر رکھ لو اور پھر اس کو گوازی پڑھو کیا لکھا ہوا ہے جب وہ پڑھے گا تو اس کو کہو اب صحیح مان سے بتانا حضور کے زمانے میں تو یہ اسلام قبول کر رہے ہیں مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے تو کتابوں میں اسلامیات کیوں شامل کر رہے ہیں اچھا ایمان سے بتانا انگریزی کتابوں میں جب اسلامیات شامل ہوئی ہے دنیا میں اسلام پھیلا ہے یا یہودیت پھیلی ہے سچی بتانا ایمان سا بتانا یار آخر مسلمان بیٹھے ہو یار کچھ تو ضمیر رکھتے ہو نا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ساڈا کلندر اقبال فرما اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ تلا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی کلنگر اقبال فرما ہے پو دل سے پوچھ سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کرتوں پالے حرن وے اچھن مولے والے کی اے رو بہار ہادی والی بھلو زباں زمانہ سی اگے دے دور زمانے بلیڈ ہوئے سا ہلو میں دسایا وہ آگے بلکہ مسئلہ اسلام کبھو کر کے اپنی تعلیم افزا اسلامی افسام کے بننا چاہ رہے ہیں سلاسنا <سؤال> چاہتے ہیں آج کا میدان کے ہونے کا میدان ایسا میں اسلام فیصلہ لے رہا ہوں جب اس پر فیصلہ لینا ہوگا کنگرا کے سلاس کی وجہ دو سر کے فیصلہ کسران سفر وقت ہے مان جی سب Walking a one in the area Over inside The bottom The bottom The bottom The bottom The bottom win الكريما الضابط سوره النور توج 14 سوره 14 अरे रे रंदा सो या اي الذي نرو فتي خلق من الذين هو انذار يذوق كل بعدي ماكم صار خلاف جنہوں نے کتاب میری گل کر یہ روپ ہے دا ایمان دا راہی اور مان تو ہاتھ روکا سر واپس کر دے اے اللہ اے ضایا چندر اے اللہ پاک نے تیرا دے پیر مان دے بڑے بھولا دا نام در ستا ہے اسراں جا نے فرمایا فرمایا نہیں گھبرایا نہیں سمراج <سؤال> ہے سب اپنا سراج کہہ رہا ہے اسے بھی سیاوسی بھی رکھ کے بھائی نہیں آسلے میرے میرے سلام کروا انہیں پھر درد کیا دوسری آیا یہ وہ لوگ ہیں وہ درجہ ہے کوئی جماعت شریف نکرا ہے نہ کرا سوتے اگر کوئی گائے چشتی یہ محلے اس بات میں آئے مولوی تھوڑا بہت اپنے منزی ٹھوکنا کر کرنا, کرنا اگر, اگر کوئی گایت کہ فن نکرا ہے محلے بات میں آئے تو تعمیم کیسے ہوگی اس کو گو جاہر در حقیقت مانا ہے لات ہوتی ہے اور وہ فریق میں یہود نصارہ کے کسی فریق کی اطاعت نہ کرنا ورنہ کافر کر دیں گے یوں فرمانا چاہتا تو یہ حقیقت میں محلے نفیب میں آئے لکھ رہا محلے میں ہمیشہ انہیں کا فائدہ دیتا ہے جب انہیں کا فائدہ دیتا ہے تو مانا بھائی کا ہوا اور یہود نصارہ کی کوئی پارٹی کوئی جماعت کوئی تنظیم کو تمہارے اور کہے ہم ہم سب جھگڑے چھوڑ کر ایک ہونے کے لیے آئے ہیں آؤ ہم ایک ہو جائیں اور پھر پھر پھر پھر مختلف لالچوں نے سوچ لیا جی اہتا خیال لے کے آئے کھڑے نے کہڑا تھوان کرنا بولو بولو بولو لو جی ایک اور آئے سپارہ چار ایک سو انچاس آئس نمبر اخلا سب مضمون تبدیل ہے بات وہ بات ہے اے ایمان والوں اگر کافروں کی کسی بات کی داعت کرو گے کافروں کی داعت کرو گے تو تمہیں واپس تمہاری ایڑیوں پر لوٹا دیں گے فتن خلے کا ترین تو برباد ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے خسارے والے بن جاؤ گے توجہ ہے اب سپارہ ایک آئے دمبر ایک سو ننانوے بولو مشاہدے میں بعد میں آؤں گا مشاہدے سے شواہد پیش کرنے کے لیے بعد میں آؤں گا قرآن سے ادھر ادھر نہیں جا رہا یا ایک ہفتے فرمان اما آئسا پاک کا موقع فضی سنائی وہ بھی صحیح سنگی ہوئے ہو ہو ہو یہ کیا ہے کثیروں میں اللہ پر اللہ فرماتا بہت سارے کتاب یہی چاہتے ہیں کثیروں میں نا اللہ اب وہ کلیل کون, کون ہے کلیل کون ہے وہ ایسا نہ کرنا چاہتے وہ کلیل کون ہے وہ وہی ہیں جو حضرت عبداللہ بن سلام ہے سچے دل سے مسلمان ہو گئے مسلمان ہو کر پھر مسلمان ہی رہے وہ oh, کلیل ہی نہیں ہے اللہ بول گال اللہ پر باغ پیچھے جو کثیر بچتے ہیں جو کثیر بچتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ آرزویں کرتے ہیں سمنائیں کرتے اور ایمان تم آرزوئیں تو دیکھو ان گنزیروں کی آرزیں دیکھو کتنا گلیری آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے پرماتم یہ کافر ہوا جو آرزویں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں کافر کرنے کی آرزو تم انیس سو ترتر کی آرزو بیش کر بے بے حجاؤ حجیا کچھ کتنے ملہ ہوں گے وہ لوگ کہ وہ میں لے کر بیٹھے ہوئے کافر کرنے کی اور وہ میں لے کر بیٹھے ہوئے کبھی کسی کسی طریقے میں تو پھنس جائیں کسی دا میں تو آ جائیں آج میں لے کر بیٹھا کبھی صحیح آج صحیح تو کل صحیح چلو کوئی سے آئے آج آج آئے تو ہم سب کو قابل کر دیں وہ آج میں یہ لے کر بیٹھے ہوئے جو نہیں مانے میں کافر ہو جائے گا اللہ کا قرآن بھاگا دیکھو چیلنج ہے میرا کسی جماعت سے پوچھو کسی تنظیم سے پوچھو آئے سے بتا رہا ہوں ستارے بتا رہا ہوں سب کچھ بتا رہا ہوں اللہ پاک اللہ پاک چوروں کے متعلق بتا رہا ہے ہمارے دین کے چور کا کھانوں کے مطابق یہ آیا کفیل بہت پہلے کتاب یہی اور دن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں لا میں ایمان, ایمان کے بعد کافی چلتے اب ایمان سے بتانا کتنا ملگون ہوگا وہ کہ جو کہے وہ ہمارے اسلام اور ایمان کی ہماری جان کی ہماری عزت کی وہ خیر کی آر دیں لے کر بیٹھے ہوئے کتے کا بچہ اللہ فرماتا ہے وہ تمہیں کافر کرنے کی آر دیں لے کر بیٹھے ہوئے اور وہ ہماری خیر کی آر دیں لے کر بیٹھے ہوئے کا بچہ سے اب اسی سے ہم لوگ جو لوگ مختلف پہنوں سے ہمیں یہود اون کے قریب کرنا چاہتے ہیں وہ کن کی آدمی اپنی کرنا چاہتے ہیں بولو تو صحیح ہے بولو تو صحیح ہے وہ خنزیر پیر ہو وہ خنزیر ملا ہو وہ خنزیر کوئی ہو کیا شیطان ہو سمجھ لئے وہ شیطان ہے جو شیتانوں سے مل کر ہمیں ہمیں اپنے دیر ایمان سے اٹھا کر یہ کافیوں کی اردو کا نشانہ بنانا چاہتا ہے میں اگر بچنا چاہتے ہو محفوظ کرنا بڑی کٹمیل مگر ہی کریں گے پترا تو رات کا کی وقا لیا رسوے پاپ نے کی وغیرہ سارا نو نہ یہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے ہم ضرور پڑھاتے ہیں کوئی کلمہ پڑھاتا ہے, کوئی کچھ, کرتا ہے. کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے میں اخیر اگلے دن میں ایک جماعت آئی اس جماعت میں سوال کیا رکھ دیں میں کیا یار کلمہ پڑھانے کے لیے تم بھی جاتے ہو یورپی ہوئی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ پڑھایا تھا مکہ شریف میں نہ نماز کا کہا نہ روزے کا فرمایا نہ شراب سے منع کیا نہ چوری ڈکیری سے کسی جرم سے منع نہیں فرمایا تمام عملی احکام جو ہیں وہ مدینہ شریف میں اترے ہیں آخری سال میں مکہ شریف میں نماز ہوتی ہے تو آپ نے کسی کو کوئی گناہ سے بچنے کا نہیں فرمایا صرف کلم پڑھا اب یہ کافر کیتا کہ حضور کا اپنا بوا باندھ کر دجور نڈ کے مدینے اونا گیا اپنا بوا باندھ ہو گیا ہزور کا میں کہ یار تھی بھی کلما دیو میں گلا لگ دیا نیلے ہیریا مادلہ یا یا <تصال> کلمے <تصال> <اہ> فرق پی گیا یا فرق پی گیا کلما رسول پڑھا ہوا اپنا بند ہو جائے گھر چاہیے عجیب کہانی کلما اہم پڑھاو تو پھر یورپ جاو گوڑے پیسٹان بھی نال لے پی مجھے دسو دے سی ہوں کلم چکر آ جا تھے چکر میںکر پا کے پتا ادھر سو دشمن بندہ دشمن کا سو بندہ مریا اگر کسی در گھر پیا ہوا وہ کدو ڈرے گا سارے مرے جیوں خبر کہ ساری مخالفت انہوں نے دل چرے نے اندروں یہ مردا ہلے سندر یہ مدعا بزرگ اگر ہمارے پاس آتا بھی ہے یہ مدعا مبل یہ اگر ہمارے پاس آتا ہے چاہے وہ کروڑ بھی آ جائے لندن بھی رہائشی ہو جائے کیا ہے ان لوگوں سے یہ سب مدعے پڑے ہوئے ہیں ہمارا نظام ان کے پاس ہے تو یہ بخوشی قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہے جی قرآن جو بتا رہا ہے اس کے کہیں بھٹکنا بھی دوبارہ نہیں کرتے جو پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بنیاد پرست آپ آتا ہے نہ آیا بل کی ضرورت کیا ہے بس اتنے مرتبہ یہ پڑھو اتنے مرتبہ وہ پڑھو اور پھر دیکھو عرش کے دروازے کھل جائیں گے میں کہا سرکار کر کے بوہے کھلے نے نہیں تو کلما رسول والا دے اور کسی بھی زندہ ہوتے باہر آنا بھی جتنے موہے بند ہو گئے سچی فی مسلمانوں ساڈے کو سنایا آیات سچی سچی بول جائے بسترے تبلیغ یہ وہ سب کچھ عام ہو رہا ہوگا لیکن یہ آیتیں عام نہیں ہوتی یہ کیا چاہتا یہ تبلیغ آم نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو بتاؤ اپنے چینل سے یہ آیت کوئی نہیں پڑھتا پڑھ کر اس کی شرح کر دے اور پھر وضاحت کریں پھر اس زمانے پر ملکوں بھی کھل کریں کیونکہ اللہ نے قرآن اسی زمانے رسالت کے لیے نہیں کہا یہ قیامت تک کے لیے ہے اور پھر پڑھ رہا ہے یہ خود رشارہ کے ستنے اور شعل اوشار سے پڑ رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے کہ بھائی پڑھنی بھی چاہیے ملتد بھی کرنی چاہیے کہ یہ یہ ہو رہا ہے یہ دیکھو رہا ہے یہ دیکھو رہا ہے میں نے اگر وہ آیش پڑھی یہ تیسرے بارے کی بات کر آیت تھی تو بتا دیا انہیں کرنے کے لیے تو پھر مسلمان کرنے کے لیے کچھ تو سوچو لو میرے دوستو اللہ بخیر ایک مشاہدہ کی کرنا مثال کے طور پہ اگر کسی کے ذہن میں خبیص ذہن میں سوال اٹھے تو سوال مقدر کا جواب ناچیز اشارہ اب دے چکا ہے لیکن اب پھر بھی ظاہر کر دیتا ہوں تاکہ خبیص ذہن جو ہے وہ کتنا میدان سکے جتنے اہل سنت کے علاوہ جتنے بد مذہب لوگ ہوتے ہیں سمجھو بھائی اہل سنت کے علاوہ جتنے بد مذہب لوگ ہوتے ہیں یہ دین مان کا نقصان کرتے ہیں لیکن یہ مذہب کا نقصان کرتے ہیں دین مان کا نہیں مذہب کا مذہب میں مقابلہ مذہب ہوتا ہے مذہب سنی مذہب سنا مذہب, مذہب فلا مذہب فلا دین اسلام ہے یہ مذہب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پھر آگے کو لے جائے تو اور بات ہے اور جو یہود نسارہ ہیں وہ ہمارے دین کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں رد ہویا ادھر ادھر ادھر اٹھی گل ادھر اٹھی گل آپ رد و کدا سوال سنی سن. حکومت ش لڑائی نانا چاہی شیا کا مسئلہ نہیں یہ شہ نیے گئی خبیس مقصد مقصد میں جنگی سپاہ سابا ہو گئے سارے ادھر پلاس دوجے ہو گئے لڑائی اٹھ پی میرے اکھا کے سامنے اٹھی اصا دہشت گرد کا لفظ بھی کدی نہیں چنے پہ گنجے کا دور سی دہشت گردی کے شروع ہو اڈیا کدی لگانے سے دہشت گردی پرش کی, کی ہونی فلان جی وہ خیر دے رہے دے رہے چلتے رہے اصا حضرت ساچ دس دیا یہ اپنی ہی چالا نے یہ ہو جدو گے باطل باطل کر کے روپیہ دو لالچ دو لالچ نقش بھی ہوتی یہ ہاتھ ہوں جنوب اپنا دین ایمان فکر ہوتی ہے پت... جناب لے کے پیسے دیکھ کے اصل دے سب کچھ میدان چ لیا تو کام شروع ہو گیا جاس مقصد دین اور دین لوگ انہوں نے بدنام کرو لوگ ان متأثر ہو جان تاکہ پھڑ پھڑ کے جس جیسے بدلی اصل میں یہودی کا ایک منصوبہ چل رہا ہے جو کتابوں کے اندر آ رہا ہے کیا کہ دین مذہب ایک شرارت ہے وہ یہی وہی وہ کہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اسلام ہماری جڑیں کاٹتا ہے تمام شیطانی فسادی جڑیں اگر کاٹتا ہے تو اسلام لہٰذا ایسا کرو خود اس کو کہو یہ شرارت ہے اب لوگوں کا دین بنانا ہے شرارت کیسے سمجھے اپنے دین مان کو اب دو ٹولے مسجد ایسے آمنے سامنے لاؤ وہ مذہب کے نام پر اس کو مارے وہ مذہب کے نام پر اس کو مارے اور ہم کہیں دیکھیں وہ دیکھو وہ دیکھو سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے اور مذہبی لوگ لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب مذہب شرارت ہو گئی چلتا رہا اڑا وی اڈا دتام تنظیم ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا نہیں ہو ہو سنا ہوئے کیوں کہ یہ فساد میں جانہ سا پولیس والے کوئی مجھے بڑے فسادی نے سوچیا بھی مان ہے وہ بدنام ہویا ہی نہیں کی کریے لگام ہوئی آ جا میدان جتھے مرضی بولتے تین کچھ نہیں کہ عجیب تماشا ہمارے منہ کی اور تصدیق میں پہلو میرے جان جانتے میں دس رہا سا میں سب ایجنسیاں ایجنسیاں لڑائی کرا کے سنی مذہب نو بدنام کر کے اسلام نیو ولڈ آ کر کی بدماشی چلانا چاہتے ہیں دنیا میں تاکہ دنیا پر مذہب ختم ہو جائے اور ایک ہی سیاست اور ایک ہی مذہب رہے جس کو یورپ پسند کرے اس کو نیو نیو دنیا, دنیا کی نئی عالمی اچھا. ایک شیعہ دا قدرت خدا دی بلکستان دا پیدا شدہ محسن نجفی بڑھڑا تقریباً 85 سال کا یا 90 سال کا سارا واجحد ہے جن حضرت سدی کے اکر نافلا کیا مجلس لفل بولے اور ناری او ویزا لگا اور راتو رات یورپ رات چلا گیا شی مستحد ہے ناخل دیا او او او ہم نے خود ہم شیعہ مذہب نے خود آصف الوی پہ پابندی لگوائی تھی کہ اس کا بولنا منع ہے تو تم نے خود پابندی اٹھوائی حکومت کو کہہ رہا ہے تم نے خود پابندی اٹھوائی پھر اس کی مجلس کا اسلام آباد میں اہتمام خود کیا پھر ماتوی دت لاہور سے خود بلائے اور اس نے جو کچھ کہنا تھا تم نے کہلوانا تھا حضرت کے اکبر کو جو بکواس کرانا تھی تم نے کروا دی کروانے کے بعد پھر اس کے ہاتھ میں تم نے پاسپورٹ تھمایا اور باہر بھیج دیا پھر وہ کہتا ہے مشیا مذہب کا مستحد کہ ہمارے پاس پروف, پروف موجود ہے پروف موجود ہے اے میں پتا چل جائے گا کہ ڈاکو کون ہیں اور اور, اور دیگر آنمائن کراؤں اور بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں کو باتیں جو ہونا چاہیے وہ ساری باتیں ہو گئی میں دو دو باتیں افسروں سے ایک اپنے زاکرین سے زاکری کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ جو ممبروں پر آ کر کے آزادانہ گفتگو فرما رہے ہیں یہ کافی نہیں چلے گا ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں ورنہ ایک وقت آئے گا جس طرح ابھی ایک واقعہ پیش آیا اور آپ خوش آپ مصنبے ہو رہے ہیں اور آئندہ ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دیش کے اوپر ایک چار راستہ بند ہو جائے اگر آپ آگاہ اس کا گفلو گزار سکتے ہم آپ کی آپ کے لیے نشحت کرتے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کے مفاد میں ٹکراؤ نہیں ہے کوئی ٹکراؤ مادی مفاد میں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ہم ملت کے لیے ہم مذہب کے لیے آپ کو نصیحت کرتے ہیں بولا لا تحبون اللہ ہے آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں آپ ہم سے ناراض نہ ہوں ہماری باتوں کو سنیں اور اپنے گفتگو کو خدوت میں رکھیں دوسری بات جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ کے یعنی آصف الوی والا اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ دی آپ نے پابندی اٹھا دی اور آپ نے مجلس کا استعمال کیا ہمارے پاس پروف موجود ہے مجلس کا خصوصی طور پر استعمال کیا پابندی اٹھائی اور مجلس کا استعمال بھی آپ نے کیا اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل احتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں بہت کو تھمایا جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے تمہارا یہ سب آپ یہ سب آپ نے کیا یہ نئے کھولو اس پر ساری کہانی لکھی ہوئی بھی ہے اور اس کی ساری تقریر تصویر کے ساتھ موجود ہے اب اب بات کو سمجھنا میرے بھائی دیکھو کرونے کے دن تھے مدرسے بند تھے مسجدیں بند تھیں جمعے بند تھے لیکن رمضان کے مہینے میں شیعوں کے اکیس رمضان کو شیعوں کے جلوس نکل رہے تھے لاہور دادا دربار کے ساتھ جو ان کا ہے ڈاما کربلا اس ڈامے کربلا کے امداد اس کے باہر سڑکوں پہ پوری حکومت کے زیر نگرانی زیر اہتمام بہت بڑے جلوس نکالے گئے ہیں اور پورے ملک میں نکالے گئے ہیں کیا ان کے لیے کرونا نہیں تھا یا کرونا تھری ابھی نے باقی کی تھی اور درشولہ کی تھی بول رہے نہیں یہ مطلب ہے جو دس نے حقیقت ہو جی ہاں ہاں افکار جانوے جلی ہو سدا ردر گار فروغ افکار ادھر کراچی کا ایک مفتی چان آ جا چی رلوس چڑھ کے شیا بار گاہ شارگاہ انہاں آخ اچھا ساڈے اگے مطلب کی بھی دونوں پس اگ لاؤ واستے نہ تیاریاں ہو رہی ہیں رب نے قرآن جلوس پہ جی ہوں, دے تے، پرچے ہوں دے نے، بی بی دی، ہو گئی فلان ہو گیا فلان اے ٹیکرو گلا ساڑی رام دے رپیے Are <laughs> you یا یہ ایجنسوں کے ہاتھوں میں ناچنے والے گملہ پیر یہ تمہارے دین ایمان کے خاتل اور دشمن تکلیئر ہیں الحمد للہ جو ایجنسیوں سے آزاد ہے آج تک ہمیں نہ کوئی ایجنسی نچا سکتی نہ کوئی نچا سکتی ہے نہ تو, سکتی, نہ تو استعمال کر سکتی ہے نہ کو استعمال کر سکتی ہے کیونکہ ہمارا طریقہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت والا ہے وہاں عوری زکری والا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں और सा सच्चे हो दलील साढ़े तबलीग दे सच्चे होने दलील का दस रहे हैं अस चौवी घंटे उन्होंने कंगर में तेजार बैठे लोग खबरदार करने बैठे और दूसरिया मकारे नहीं कहती چور بسے سلا کر بیٹھے جو دعوی دلیل کر دیا محفو رکھ دیتر والا نام مرخو تو وہ اور بیان کرتے ہیں زور کی مبارک سے کو فضیلت ملی اگر ملے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایسا واقعہ ثبوت میں نہیں دو دو اکتوبر میں ان شاء اللہ دو اکتوبر بعد انشاءاللہ خیرات کا انتظام ہے سب تشریف رکھو سات صاحب آسادر گیا ساتھ بھائی صاحب آ رہے ہیں آ گیا نبا کرنے تمام دوست احباب تشریف رکھو لنگر کا انتظام ہے انتظام ہے بھائی صاحب آ رہے ہیں اسلام صاحب رہا لنگر کا انتظام ہے